گونج گھے ہیں نغماتے رضا سے بوس تھا کیوں نہ ہو کس پھول کی مید حت میں وامل پار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مید میں وامل پار ہے الحمد رب والسلام علی سید اما بعد باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رسول اللہ, اللہ. میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا اس سلسلے میں ہم ایک کلام رضا کو سنتے بھی ہیں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں آج کس کلام کو چنا گیا ہے شاندار کلام وہ کلام جس میں نبی پاک علیسلام کی شان کو بڑے نرالے انداز میں امامش کو محبت نے بیان کیا پہلا ہی شعر اتنا نرالا ہے کہ نبی پاک علی سرت السلام کی راہ گزر کا تذکرہ کتنے پیارے انداز میں کیا ہے آلہ حضرت دیکھتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر اس میں کیا بات اعلی حضرت سمجھا رہے ہیں سید والا اس سے مراد نبی پاک علی اسرات اسلام بڑے سردار امبر سارا یعنی خالص امبر یاد رہے امبر جو ہے سب سے اعلی خوشبو کا نام ہے اعلی حضرت امام سمجھا رہے ہیں کہ میرے آکا علی اسرات السلام کس جگہ سے گزرتے تھے نا کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے جی ہاں آلہ حضرت ہی سمجھا رہے ہیں کہ جب پیارے آکا علی اسرات السلام کو صحابۂ کرام کو تلاش کرنا ہوتا تو پوچھتے نہیں تھے نبی پاک کہاں تشیف لے گئے بلکہ خوشبو سونگتے تھے میرے آکا کی وہ خوشبو راستہ بتاتی تھی ایک اور جگہ امام عشق کو محبت الٰہی حضرت ہی سمجھا رہے دیکھیں کتنی جگہوں پر مختلف انداز میں نبی پاک کی رہ گزر کی شناخت بتاتے ہیں ایک اور جگہ لکھتے ہیں انبر زمین ابیر ہوا مشک ترغبار ادناسی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے تو نبی پاک جس جگہ سے گزر جاتے وہ ایسی مہکا کرتی بلکہ سچی بات یہ ہے کہ آج بھی مدینے کی گلیان میرے آقا علیہ الصلوۃ کے اس مبارک پسینے کی خوشبو سے مہک رہی ہیں شاعر لکھتا ہے نا ارسا ہوا تبا گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس خوشبو مصطفیٰ کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے اور امام کو محبت کا یہ شیر سنیے گزرے جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر رہ گئی ساری زمین سارے زمین گزرے جس راہ سے وہ سیدے والا سارا ہو کر سبحان اللہ،, سبحان اللہ رہ گئی ساری زم سارا ہو کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، دو شیر نے وہ کمال کی بات کی چاند سے اعلیٰ حضرت جب بھی گفتگو کرتے ہیں کمال کی بات کرتے ہیں نبی پاک علیہ اس رات کے رخ زیبہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اندازی نرالا ہوتا ہے کیا لکھتے ہیں رخ انور کی تجلی جو کمر نے دیکھی رخ انور کی تجلی جو کمر نے دیکھی رہ گیا بوسا دہے نقشے کفے پا ہو کر اب یہاں کمر سے مراد چاند ہے روخ انور سے مراد نورانی چہرہ یعنی میرے آقا علیہ اسرات اسلام کا چہرہ تجلی یعنی چمک کہتے چاند بڑا چمکدار ہے واقعی اس کی روشنی بڑی آلہ ہے لیکن جب چاند نے پیارے آقا کا چہرہ دیکھا نا اور نبی پاک علیہ اس السلام کے چہرے کی چمک دمک دیکھی تو اب چاند نے کیا کیا اب پیارے آقا اب اس کا مانا کیا ہوئے؟ رہ گیا بوسا دہے. یعنی بوسا دہ کے کیا ہے؟ چومنے والا نقشے کفے پا یعنی جو پیر مبارک کے نقش کی جو مٹی ہے یعنی پیر مبارک نہیں ذرا سمجھیے گا یعنی نقشے کفے پا پاؤں کے تلووں کا نشان یعنی جب کمر نے چاند نے نبی پاک کے چہرے کی دیدار کیا نا تو پیارے آقا کے تلووں کے نشان کو چومنے والا بن گیا یہ بڑی خوبصورت کمپیرزن اللہ ہے اللہ یہ نہیں کہا کہ چہرے پر قربان ہو گیا چہرے کو کو کو لگا قدموں کو چومنے لگا. نہیں, نبی پاک کے کے نشان کو چومنے والا چاند بن گیا اللہ غنی کیا پیارا انداز ہے اسی طرح کا شیر ایک اور جگہ ہم نے پڑھا کے لکھتے ہیں آسما گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا یہ کمال انداز ہوتا ہے ہمارے بزرگ شعراء کا لیکن کیا بات دیکھتے ہیں آلہ حضرت رخ انور کی تجلی جو کمر نے دیکھی رہ گیا بوسد ہے رہ رح گیا بوسد ہے رخ انور کی تجلی جو کمر نے ف پا ہو کر رہ گیا بو ساد پا ہو کر حضرت نے مدینہ منورہ کی التجا کس انداز میں پیش کی کہ سبھی مدینے جاتے ہیں پچھلے سال بھی نہ جا سکا اس سال بھی رہ گیا التجا بھی کی ہے اور دل کی کیفیت بھی بیان کی ہے وائے محرومی یہ قسمت کہ پھر اب کی برس رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر وائے محرومی اس سے کیا مراد بدنسیبی ہائے بدنسیبی اب کی برس کے اس سال ہمرا مانے ساتھی اور زوار کہتے مقدس مقامات کی زیارت کرنے والا اعلیت مام سنت کا کچھ انداز یہ ہے کہ ہائے افسوس قسمت میں یہ کیسی پرابلم ہے کیسا چکر ہے پچھلے سال بھی پیارے آکا کے در کی حاضری رسید نہ ہوئی اس بار بھی لوگ مدینے گئے اس بار بھی میں ان کا ساتھ ہی نہ بن سکا میرے میٹھے اسلامی مدینہ منورہ جانے کی تمنا تڑپ ہر عاشق کو ہونی چاہیے آلہ حضرت اپنے ایک اور شیر میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں نا لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے ایک اور جگہ لکھتے ہیں جان و دل ہوش و خرت سب تو مدینے پہنچے تم ہی چلتے رضا سارا تو سامان گیا یعنی مدینے کی یاد ہی میں آلہ حضرت کی زندگی گزرتی تھی اور کاش مجھے اور آپ کو یہ جذبہ نصیب ہو جائے وہ شاعر لکھتے ہیں نا اس آس میں جیتا ہوں کہہ دیکھ یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں امیر علیہ سنت نے بھی اپنے کلاموں میں کچھ اس طرح کے اشعار لکھے ایک جگہ لکھتے ہیں نا حاجیوں کے بن رہے ہیں کافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی آہ میرا کیا بنے گا گرنا حج پر جا سکا تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. تو یہ وہ انداز ہے جو بزرگوں میں ہمیشہ سے رہا کہ مدینے جانے کی تڑپ رہی تو اعلیٰ حضرت گویا اپنی اس, قسمت کی, اس, اس حالت کی کیفیت کو کس طرح بیان کر رہے ہیں کیا لکھتے ہیں وائے محرومی یہ قسمت کہ پھر اب کی برس رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو ہم رہے زوار مدینہ. کی برس وائے مگر میے قسمت وائے مگر کا اب ذرا شیر سنیے کمال کر دیا چمنِ تیبہ ہے وہ باغ کہ مرغِ صدرہ برس و چہکے ہیں جہاں بلبلِ شہدہ ہو کر استعارات کا استعمال سبحان اللہ سبحان اللہ مرغِ صدرہ یعنی صدرہ کا بلبل صدرہ بل. کا پرندہ صدرہ کے پرندہ کون ہے حضرتِ جبریلِ امین ہے. اچھا جب پرندے کی بات کی ہے تو پھر باغ کی بات بھی کی ہے تو وہ کونسا باغ ہے وہ چمنِ تیبہ ہے چمن طیبہ میں پرندہ کون سا آتا رہا وہ برغے سدرا تھے یعنی سدرا کے جو پرندے ہیں جبریل امین برسوں چہکے یہاں بلبل شہدا ہو کر بلبل شہدا یعنی دیوانہ بلبل نبی پاک کی یاد میں مستانہ بلبل یعنی اب ذرا غور کیجئے کس طرح اشارہ ہے یاد رہے انبیاء کرام علیب السلام کے پاس جبریل امین تشریف لاتے رہے اللہ کے حکم سے کسی کے پاس پانچ بار تشریف لائے کسی کے پاس سات بار تشریف لائے کسی نبی کے پاس بار تشریف لائے بدری چل کے ناظرین آپ جانتے ہیں امین ہمارے آکا کے پاس کتنی بار تشریف لائی یہ بڑی امیزنگ معلومات آج آپ کو ملنے جا رہی ہے پہلے پہلی بار کا سا حساب بناتے ہیں۔ پیارے آکا علی سرۃ اسلام کی بارگاہ میں جبریلی امین جب پہلی بار تشریف لائے تو میرے آکا کی عمر مبارک 40 سال تھی پہلی وہی غار ہرا میں نازل ہوئی پیارے آکا نے دنیا کو اختیار فرمایا تریسٹھ سال تیئیس سال اگر ان تیئیس سالوں کے دن بنائے تو کم و بیش یہ آٹھ ہزار سم تھنگ کے آس پاس دن بنتے ہیں ٹھیک ہے آٹھ ہزار دنوں میں جبریلی امین کتنی بار آئے جبریل امین سیرت مستفی کی کتابوں میں لکھا کہ آپ چوبیس ہزار بار تشریف لائے اگر اس کو کیلکولیٹ کرے نا تو کئی کئی دن تک تو تشریف بھی نہیں لائے ایسے بھی اوقات آئے کہ جبریل امین نہیں آتے تھے کئی کئی دن تک نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوسطن روزانہ تین سے زیادہ بار اور کئی بار تو شاید بیسیوں بار جبریل امین تشریف لائے اچھا اب یہ کیوں آتے تھے بار بار یہ بھی کمال کی بات اللہ حضرت کے برادر شہن سخن مولانا حسن ردا خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سدرت المتہا تو بڑی اونچائی پر ہے بڑا مبارک مقام ہے یہ بار بار کیوں آتے ہیں دن میں کئی کئی بار آئے ہائے ہائے مولانا حسن ردا خان صاحب کیا لکھتے ہیں بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے بار نہ یوں بار جبریل سدرا چھوڑ کر ارے آقا کی یاد تڑپاتی تھی نبی پاک کے دیدار لکا کہتے ملاقات بے لکائے ان کو چینی نہیں آتا تھا نبی پاک سے بار بار ملنے کو جی چاہتا تھا تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر تو میرے آقا کی باغ میں چمن تیبہ میں جبریل امین بڑے چہکے کے کئی سال حاضریاں دیتے رہے تو جبریل امین کی ان تواتر کے ساتھ حاضریوں کا تذکرہ آلہ حضرت نے کیا کیا لکھتے ہیں چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغے سدرا برسوں چہکے ہیں جہاں بلبلے شیدا ہو کر چمنے گل بولے شہ دل اب آلہ حضرت کا انداز دیکھیں کمال بات لکھتے ہیں سر سرے دشتے مدینہ کا مگر آیا خیال رش کے گلشن جو بنا غلچہ چائے دل واہ ہو کر یاد رہے کہ پھول جو ہوتے نا وہ جب دھوپ پڑتی ہے نا گرمی بڑھ جائے تو پھول مرجھا جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پھول ٹھنڈی جگہ پہ رکھا جاتا, اس پر پانی کا بھی کیا جاتا ہے جب مدینے کی گرم گرمی شریف کا مجھے خیال آیا ابھی گرمی میں گیا نہیں جب اس گرمی کا مجھے خیال آیا نا تو کیا ہوا رش کے گلشن جو بنا رشت رشت گلشن یعنی ایسا پھول ہے جو گلشن بھی اس پر رش کرے گن دل گنچائے دل سے مراد کیا بنی دل کی کلی کہتے کہتے کھلی میرے دل کی کلی ایسی کھل گئی کہ جو گلشن ہے نا وہ بھی اس کلی پر رش کرنے لگ گیا یعنی ویسے دھوپ میں ذرا کے گا ویسے دھوپ میں کلی برجا جاتی ہے پھول جو ہے وہ برجھا جاتا ہے جب مدینے کے بیابان کی گرمی کا خیال آیا نا میں گرمی میں گیا نہیں ابھی گرمی کا خیال آیا اس خیال مدینہ میں اس خیال گرمی مدینہ کی برکت سے دل کی کلی ایسی کھلی کہ جناب اس, پر, اس کھلی ہوئی کلی پر گلشن کو بھی رشکانے لگ گیا سبار, سبار. کیا بات ہے امام اہل سنت کی اور یہ جو ہے نا یہ انداز بزرگوں کا ہے کہ دیکھیں چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے دھوپ بھی دل ربا مدینے کی تو عاشقوں کو تو اب مدینے کی گرمی بھی مزہ دیتی ہے ایک شہر ہے نا دیکھ لو دھوپ مدینے کا پتا دیتی ہے عشق والوں کو تو گرمی, گرمی بھی, بھی مزہ دیتی دلائے دلائے ہے اللہ کریم ہمیں آب مدینہ آب پاک کی گرمیوں کی بھی برکتیں نصیب فرمائے وہاں کی ٹھنڈ اور میٹھی میٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی برکتیں بھی نصیب فرمائے جب بھی مدینے جائیں جس بھی موسم میں جائیں اللہ کریم ہمیں وہ قرار بھی عطا فرمائے ذوق بھی عطا فرمائے شوق بھی عطا فرمائے کیا بات ہے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سر سرے دشتے مدینہ کا مگر آیا خیال رش کے گلشن جو بنا غنچہ دل واہ جو بنا چاہے آئے اب ذرا دیکھیے پاک علی اسلام تو کریم ہیں آپ تو ہم سب پر کرم فرما ہیں آپ کے جسم کے آزا کا مبارک آزا کا تذکرہ اور ان کی مہربانیاں امت پر کیا ہیں اعلیٰ حضرت کس طرح بیان کرتے ہیں گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں واد چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر اب میزگ کمال بات ہے میرے نیچے اسلام بھائیوں پہلے سمجھ لیں گوشا شاہ گوشۂ شاہ یعنی نبی پاک علیہ السلط اسلام کے شاہ کے گوش گوش کہتے ہیں کان کو نبی پاک علیہ السلط کے کان مبارک اچھا فریاد رسی یعنی کسی کی مدد کرنا کسی کی بات سننا کسی مصیبت زدہ کی بات سن کر اس کی مدد کو جانا گوش شاہ کیا کہتے ہیں نبی پاک کے کان مبارک کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہیں نا فریاد رسی کو اے غلاموں تمہاری مصیبتوں تمہاری پریشانیوں میں جو تم التجا کرتے ہو یا قیامت کے دن اپنے اپنے آکا کو پکارو گے تو کان میرے آکا کے فرما رہے ہیں کہ ہم ہیں تمہاری فریاد رسی کو اور آنکھوں کا کیا وعدہ, ہے؟ چشم ہے. آنکھوں نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے بخشائیں گے گویا ہو کر یہاں گویا سے مراد یہ ہے کہ یہاں آنکھیں جو ہیں وہ بہیں گی نبی یہ پاک کی آنکھیں امت کی یاد میں زندگی مبارک حیات طیبہ میں بھی, بھی روتی رہی اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مستفا نے دریا بہا دی ہیں. میرے آقا ابت کے لیے راتوں کو رویا کرتے اور قیامت کے دن بھی مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی مقدس آنکھوں سے تار اشک کا بدھا ہوگا یعنی آقا اس دن بھی آنسو بہائیں گے ذرا سوچیے یعنی آنکھوں کا وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے لیے روئیں گے ہم آنسو بہائیں گے اللہ کی بارگاہ میں سامان ہو جائے گا یعنی کان بھی کرم فرما ہیں آنکھیں بھی کرم فرما ہیں اور ان کا حضرت کتنے پیارے انداز میں کرتے ہیں ذرا پھر سنیے گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں واد چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو گوش گوش شاہ گویا شاہ شاہ کے شاہ تیرے فریاد رسی کو ماردا چشم ہے بیں گے گویا شعر تھوڑا سا مشکل ہے مگر کمال کا شعر ہے۔阿拉گر لکھتے ہیں پائے شاہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر پہلے کچھ مشکل الفاظ کی ترجمہ بیان کر دیتا ہوں اس کے معنی بیان کر دیتا ہوں۔ پائے یعنی پاؤں کس کے پاؤں پائے شاہ نبی پاک علیہ الصلوۃ کے مبارک قدم۔ تپش مہر کیا ہے؟ سورج کی گرمی۔ تپش کہتے ہیں گرمی کو مہر کہتے ہیں کو تو تپش مہر سورج کی گرمی۔ اچھا اب دل بے تاب بے قرار دل اور پارا یعنی بے قرار ذرا سمجھیے گا لکھ رہے ہیں کہ اللہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سورج تو سوا میل پر ہوگا بہت گرمی ہوگی اللہ قیامت کی جب میرا دل بے قرار پارا ہو کر بے قرار ہو کر تڑپے تو دعا یہ ہے کہ اللہ تیرے محبوب کے قدموں پر گر کر قربان ہو جائے اس بہانے سے حبیب کے قدموں کے بوسے بھی نصیب ہو جائیں گے ایک شاعر لکھتے ہیں نا جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجو انہیں یہ آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نذرانہ یعنی نبی پاک کے قدموں کے موسے بھی مل جائیں گے اور آقا کے قدموں پر قربان ہونا بھی نصیب ہو جائے گا یعنی قیامت کی گرمی میں بھی یا اللہ اگر میں بھی بے قراری کے عالم میں تو وہ قدم ہی ہوں ایک اور جگہ ابیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا ہے تمنا اتار یارب ان کے قدموں میں یوں موت آئے جب تڑپ کر گرے میرا لاشا مدینہ اب اس تصور میں قیامت کی اس ہوا گرمی کے تصور میں پائے شاہ پر گرے یا رب تپیشے مہر سے جب دلے بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر پاشرے شاپ گرے شے میں شیر میں پارا ہو کر ہاں دے تار اوڑے ہشر میں پارا ہو کر سبحان اللہ کرے لاب کمال کا شیر مکتا اطر جی ہاں اطرے کلام آلہ حضرت نے کیا خوب تتا فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں اور آپ کے ہوتے مجھے کیا خوف لکھتے ہیں ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا نہ ہو زندانی یہ دو تیرا بندہ ہو کر یہ زندہ کیا ہے زندانی یعنی قیدی بندہ یہاں سے برا دوکر ہے یہاں غلام ہے یاد رہے کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں جب اس طرح کا بندہ لفظ آ جاتا ہے تو ہر جگہ بندے کا معنی عبادت کرنے والا بندہ نہیں ہوتا بلکہ آج بھی ہم اپنی زبان میں بازوقات کہتے ہیں یار تمہارا بندہ نہیں آیا آپ کا بندہ کب آ رہا تو یہاں بندے سے مراد کہیں نوکر ہوتا ہے کہیں غلام ہوتا ہے ہر جگہ بندہ عبادت کے لیے استعمال نہیں ہوتا تو آزاد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمت سے مجھے بڑی امید ہے آپ بڑے کریم ہے اپنے امتیا پر آپ کا بندہ ہو کر قیامت کے دن میں قیدی بنا دیا جاؤں میں مارا جاؤں یہ نہیں ہو سکتا ایک اور جگہ خود ہی لکھتے ہیں نا آج جو ایب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری مم رسوائی ہے اور ہمیں سمجھا رہے ہیں پیارے آقا کے دامن سے نے رحمت سے امید بھی کبھی اور ہمیں ہونی بھی چاہیے ہمیں پیارے آکا علیہ السلاۃ وسلام سے ایسی ہی امید ہونی چاہیے کیونکہ آکا ہمارے آکا ہے ایک اور جگہ آدرت لکھتے نا تجس سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی بولو نا ہسن خان صاحب اسی, اسی سوچ کو کیسے پیارے انداز میں بیان کر رہے ہیں میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا تو آقا کے ہوتے ہوئے غلام کیوں گھبرائے آقا ہی بچائیں گے وہی دامن میں چھپائیں گے اور انشاءاللہ اپنے ساتھ جنت میں بھی لے جائیں گے ایک شاعر لکھتا ہے نا دو میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دو میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا آقا کے ہوتے ہوئے پھر ہمیں کیا ہے تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اور یہ یہی امید انشاءاللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی طرح کے مضمون میں ایک بڑا پیارا شیر عطا فرماتے ہیں آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی صبح ہیں؟ صبح اب ذرا اسی امید کے تصور میں جھوم کر یہ شعر سنیے ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا نہ ہو زندہ, دوزخ، نہ تیرا ہو زندہ ہو ہو نیے دو زخا بندہ نہیں تیرے ان رضا کو تیری رحمت سے شیشاہ صورت کلام بڑے پیارے اشار اللہ کریم نبی السلام سے ہم سب کو سچی محبت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسائے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فیضان ہم سب کو لسیف فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے سلو وال